الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترصره ونؤمنه ونضفق الوحيد ونعود بالله من شرور ينفقنا ومن سلطها في عامالنا من هده الله فلا أعطلنا ومن يزيله فلا أعطلنا وأشهد أن الله أعطل الله وأشهد أن محمد ربه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تخافي ولا تموتن إلا وأنتم مشرحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي اخترتكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبطمهما رجالا فكيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحمة إِنَّ اللَّهَ كَأَعْلِيْكُمْ رَكِيْبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَخُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ عَرَمَارَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, لكم ذُعُوبَكُمْ وَمَنِي نُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ قَاسَ قَوْزًا عَظِيمًا أما باك فإن خير الهديث كتاب الله وقيل ل ابي ابي محمد صلى الله عليه وسلم وشو الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فوق بالله السميع لدين من الشيخ خالد بن باسم الله الرحمن الرحيم مقبل الذين يوثقون اموارهم في سبيل الله مسجد البقرا کیمر دو سو ایک شک پڑی گئی خود بے کار موضوع ہے جس میں اللہ اور انصاف کی شدید شاہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسلام کے اہم احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ موبل کو اللہ تعالیٰ نے رش کے حلال سے نوازا ہے تو چاہے زیادہ دیا ہو یا کم ہر آگ میں مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مار سے اللہ کی راہ میں وہ اپنے اشتہار کے مطابق خرچ کرتا رہے اور یہی ان مار اصل میں انسان کا ہے اس نام میں بقیلی کنجوسی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 اللہ رب العمی نے اس کی سبیرت میں آئے قرآن پاک کی ناظر کی جو میں نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ ہوں کمرا وہ ایمان والے وہ مومنین جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش نودی کے لیے اپنا مان اللہ دانا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اردا ہی نہیں کرے مسل اموال مانو کی نثال اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کم سر ہفتہ موبی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی ردا کے لیے کے لیے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان نے ایک کسان نے ایک دانہ بیس زمین میں بولا ہر بگ سبع کا اور اس ایک بیس کے ساتھ پودے کے چلے ہر پودے میں ایک سانی ہے وہ فیفل سے شکل دینا تو حق اور ہر بال کے اندر انسان اگر انداز کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کی یہ سار ہے کسان ہے اس نے ایک دانہ ایک ہفتہ ایک دانہ زمین میں بیچ ڈالا اس سے سات پودے نکلے اور ہر پودے میں ایک بالی ہے اور ہر بانی کے اندر سو دانے یعنی سات سو دامی اسے فصل کے موقع پر ملتی ہے ایک دانہ ایک بیے بتانا سیٹ زمین میں جانا اور اس سے پیداوار اس کو دی سات سو ڈالی اللہ ہمارے سار میں ہی ہمارے اس متی کے اس مومی وغیرہ جو اپنے مال کو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرتا ہے ایک دیتا ہے تو سات سو اس کو ملا کرتے ہیں اسی لیے حضرت اب اللہ مسود رضی اللہ ہو عنہ جو صحابی، امام رحمت اللہ نقل کرتے ہیں کہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی رہا خان کے پاس ایسے ایک شخص آیا نہ کا کہتے اونٹنی تو اس کی نکیل پکڑ کر کے نبی رہے سرآم کے کھڑا کر, کر دیا اور, بایار پوٹنی کو اور کی راہ نے میں کا کر دیا نبی رہے سراس نام کے ساتھ سنایا لوگوں کی طرف آپ اتنی نگاہ مبارک دکھائی اور اسی طرح اشارہ کیا دیکھو اس مرد بوشی میں یہ اللہ تالا کے رابطے صدقہ کر دیا ہمارے سامنے تمہارے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے چھوٹنی کے بل کلاوت کے دن جب ایکت کے میدان میں کھڑا ہوگا تو تمام اولینا خرید کے سامنے اس چھ اونٹلی کے مدلے اللہ تعالیٰ کی یعنی سو سات سو اوٹلیاں اس کے سامنے آگے کھڑی ہو جائیں گی ضرورت اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شراب کے ساتھ خرچ کیا جائے اور دوسری روایت میں اللہ مسودن اللہ لاہو تعارم ہو گئے نقل <سؤال> حافظ ہوا انسان اپنی پونجنی لے کر اور کہ یار ہم نے یہ اپنی پونجنی اللہ راہ میں کا کر دیا خرچ دے دیا نقل نے اکیلنا سکی مبارک رو اللہ نے تیری مقرر کر دیا وجہ کر دیا سب ابھی ادین اور سیاحت کے لیے کچھ اللہ تعالی کے لیے سات سو پوچھنیا جنگ میں تم جسا کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بات کی شلیل کروائے ایک دن ہم کا اللہ تعالی نے سات سو کا ہے بس بھائی کو آیا جبھی آئے نا دلائی خان کا دل بعد بعد ہو گیا اللہ نے بڑا کل ہمارے کیا ہمارے ہماری اس امت پر اس میں اس مطلب مضبوطہ کہا جاتا ہے وہ امت اس پر کروازا کھول ہے یہ تو بڑی حسن سے دیکھی وہ متیں مضبوطہ ہم ہیں اور وہ متحم مطمونا ہے لیکن ہم سو سرکو آج بھی ہمارا مسلمان ہری اس امتیں برحبا جو تھے اس امت محمد کے طور پر ہی کیا کرنا اپنے ترقی کا شوق بڑی بدنت بھی ہماری کو متحر کہاں گیا دنیا چاہیے دنیا میں گئے ہمارے ہم نہیں تھی اللہ روپر یہ بڑا خرم کیا کی ایک کرتے تو اس کے ملتا ہے اللہ میری امریکہ اور قدر کرا کر میری زیادہ خرچے کر سوا کرا دے دیتی دیتی اللہ کر وہ رکوا ہو لوگا ایک جب ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا اب ساتھ سو بھی ایک نہیں ہے وہ رکما ہو لوگا ایک اور سات سو سے زیادہ اللہ جس کو دینا چاہے گا اس کو دیکھ لیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں انفاق کا اندھ رنگ کرنے کا شوق ہے اور اسی کو اپنے بڑا فرمایا ندی رہی سو آپ بنا دیتی یہ بات پہ آپ ہوتا ہے یہ جی موقع پر ندی رہی پراپنا ہی, ہی اور آپ کے لوگوں سے آج میں کون انسان ایسا ہے کون کون لوگ ہیں کہ اپنے مار سے کب محافر ہے لیکن اپنے والد کے مار سے زیادہ محافظ کر دیں سب کا میں کوئی بات نہیں ہم نے کھڑا اپنے آسنا ہی بتاؤ اب ہر کوئی میں ہی ذمہ رہی کیونکہ کون ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بار سے راجا اپنی اواز کے بار سے راجا محبت کرتے ہیں شہر ایک سرا احمد ہر انسان اپنے مار سے راجا محبت کرتا ہے لوگوں کے پاس سوچنے نہیں آئی رسول سوا کر رہے تھے سمجھ نہیں سکی آپ نے آشر بات کر لیے ہیں. تم لوگ کہتے ہو کہ حالات کی اپنے ماں سے محبت کرنا نہیں میں کہتا ہوں گھومنے میرا سو सारे کر अपने سارے لوگ اپنی ماں سے جانا اپنی اور آپ کی ماں سے محبت کرتے ہیں سارے کام کا آپ آپ نے ساتھ جو تم نے کھا دیا یا جو تم نے سنسا کر دیا یا رکر میں کون تم نے انتظار کر دیا یہ تمہارا بار ہے ہر بھائی کو تم نے چھوٹ گیا کھلاڑی میں چلا کر رکھا ہے جس کو دیکھتے کرتے کچھ ہوتے ہو مر مل جانے کے بعد چھوٹے وہ تمہارا بار نہیں وہ تمہاری اور اب لوگوں کے پاس من ملا چلا گئی ہر انسان کی بڑی چند کر لیے اپنے مار سے بہت تک کم کرنا ہے اور گیا سے تک پیدا کرنا ہے कर कि बकरी की बीमारी ज्यादा हो रही मैंने तो तो मैंने थी मैंने सोचा मर जाए तो बेकार होगी इसलिए ऐसा करो जिसको जवाब करो कह मैंने अपनी बकरी दवा की और बकरी का स्थान चलवा करके ہم نے گئی لوگوں نے اور تقسیم ایک دیا میں آئے تو دیکھا کہ ہے اب اسا ایسا تمہاری غلطی سارے یا کر دیا کفر کرا کر دے میں ساری سبڑی گئےوں کو دے دیا بوجھا ہم نے اپنے لیے رکھا ایسا تو ایسا ایسا نہیں اصل میں تم نے ساری سبڑی اپنے لیے رکھ دیا اور یہ جو ہے رستا تم نے گیو کو دے دیا کفر ان کر دے میں نے اپنی پوری بتری تک سرکار کر دیا کہ موجود میرے بات کے رکھا آج میں نام ایسا مات ایسا نہیں ہے تم نے اور ساری بکری تم نے اپنے لیے رکھا اور کسی کے ایسا سندی کرنا ہوتا یہ اپنے ساری بکری لے ابھی آج میں ایسا میں سمجھ رہا ہوں یہ جو تم نے اپنے لیے بتا کے رکھا اس کو تم بتاؤ گی تم کھاؤ گی میں کھاؤ گا بات خود کے کار تمہیں ملا لیکن جو سرکار نے دیا ہے اس کو تمہیں کو دیا ہے لیکن نے پوری پتنی اپنے لیے جمع کرا اور تمہیں گیا تو میرے بھائی بات سب یہ ہے محبت ہوتی ہے لیکن محبت کرتے ہیں کر جانا ہے ہونی چاہیے ہمیں مار سے محبت ہونی چاہیے جس کو ہم نے اپنے کیا اور پھیل کیا ہے. اسی لیے حبیث بڑی مشہور ہے میرے پراتمانوشا سے یشکر پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں تین چیزیں جب دنیا میں کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تین سیزیں ہوتی ہیں نمبر اور ان تینوں کے ساتھ ہمارے وزن جیسی ان تینوں میں سے دلچسپی گس کے ساتھ آتی ہے اور وہ چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں انسان سے دنیا چھوڑتا ہے مرتا ہے تو اپنے اسے اولاد چھوڑتا ہے اپنا مال چھوڑتا ہے اپنی اولاد چھوڑا نمبر ایک اپنا مال چھوڑا نمبر دو اور اپنے آمال چھوڑیے کے تو بھی اس نے خیر وہاں ہے یہ چیز کی گئی اور مرنے کے بعد اولاد جو ہے کبر سامان تک پہنچانے کے لیے اور سائن اوتار آ کر خراب ہونے بنا رہ گیا نہ اوتار سے ہی دوسرے کا پھل لے کر کے کبر میں گیا اور اس کے ساتھ ہے اور کواری بھی اس لیے نہ یہاں سماجی ہے ایک, ہیں. ایک آدمی ماننے لگا تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا ने इधार की मत दिया बड़ी मोहब्बत से इधार दिया और हम बात जानते हो कि हमारी तुम्हारे दोस्त की जिंदगी भरती है आज हम बड़े को सकते हैं किसी मद कर सकते हो उनके आप निष्पुर परवाह करें हम आपके साथ ले आपकी देख का इंतजार हो गया तो हम आपकी सफर का इंतजार अगले दिन दे देंगे हम चंटा नहीं कर दे देंगे किसी देख हमारे आपकी सफर का इंतजार मैं कर دوست تو دوست بنے والا گرد اس سے زیادہ بڑی چیزیں ہمیں کسم کرنے جا ہماری ہمارا خوشی کرنے والے بڑی امید سے بڑا پیڑ نکلا تجھ کے رفتار مشکل کے رفتار دینے سے انکار کرتا ہے دوسرے دوست کو بڑھایا دوسرا دوست آیا کہا ایک پہلا دوست بڑا ویوستھا نکلا اور آپ نے بڑی اچھی امید ہے میں نے مشکل میں پڑھنا ہوں برا بتا دیں آپ ایک مشکلات میں ایک بھی آپ کے ساتھ ہے سے وقت بھی آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ کو ہر طرح آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا نہیں ایسا فرض ہوتا پہلا یہ روز جس نے ہم نے سفر احترام کروں گا آمریش بادر جتنے بھی گھر کا ہوتا ہمارا کمایا ہوا یہ ہوا مہاراشٹری جس نے بھی حرام حرام کی کمی چھوڑا گئے یہ صرف را کو اکٹھا کرنے کے خاطر اور تمہارے پسند کے علاوہ کوئی اس کو دینے کے لیے تیار اور دوسرا وہ دوست جو تیار ہے اب ایک رات میں یہاں کی اولا ہے جس کے لیے ساری دنیا سوال دبا کر کے محنت کر کے قبرستان کے بعد میں قبرستان میں قبر میں دبا کر کے وہ رہی کوئی رواج کر کے لیے تیار تھی آپ کے ساتھ میں فیش ہوا تو جس نے کہا میں بہت ہی ہم آپ لوگ آزاد ہیں دنیا میں آپ کے ساتھ ہی میرے بھائی ہمیں چند خیر کرنے کی ہمیں سرکار کے دور کرے تھوڑا ہی صحیح اس رات کے ساتھ تھوڑا ہی ہو تاکہ اپنے جہنم سے رسم اللہ کی نالا اللہ کے روز الجن کی آپ کو امرا کر دینے والے آماد میں سب سے پوران چاہ کر سننے انفار کی طویل چاہ کرا دیا ہے जिले आपने साथ समझाया हर रोज का पुष्टि है तो तेरा वापस है और लगाना है तो जी दरस का कर देना और उसी का बहुत पता है जो लोगों को देना इससे अल्लाह ताला का सब हद हो जाता है अल्लाह ताला ناراگی ختم ہو جاتی ہے اللہ نے گستے کو سنجھا کرنے والا سب سے بہترین والا کو سرکار کرا دیا ہمارا خیال اللہ کا, سنجھا کا سنجھا کے اللہ کی راہ نے سڑک خیرات کی وجہ سے اللہ تعالی جہنم کی آپ کو ویسے درنا درنا آگ کو ہی سنجھا کر دیتا ہے آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے ہم لوگ سجنا پیار سے تمہارے گنا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہوتی الحمد للہ جکاؤ ايه? حتى حدث حدث ممارسة لك الله قارانا. ربا يسترده. المختلفة الحديث في رواحكه. من اللي ايه فراصة مع اشعاص غلى. صابقوا يدني قبلهن. يدني قبلهن. للأرض. بعد موته اللي هو فيه. فراصة مع طهر ايه فراصة. ايه صار في مين اتنين. صار قام ابي انسان مر جاتا ہے انسان قبر میں رہتا ہے لیکن ان سات چیزوں کا سواب کرنے کا بابر شادی اللہ تعالی کے ہاتھ وہ کلر کے سارا کے ساتھ اور اپنے آواز میں سات چیزیں ایسی وہ پیدا کر لیتا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے قبر میں کر کر کے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کیوں کا دروازہ نہیں بند ہوتا ہے تو سوال ہوتی ہے اللہ <سؤال> تعالیٰ بندوں کے اندر ایک افراد زندگی کہ جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ مند کا بھی ہے دیتا ہے مدد کرونا اللہ تبار جو انہوں نے بھی کیا اس کو ہم نے بھی سیل یہاں ہے اور براہ بار اس کا جو سوال کیا جب تک جاری رہے گا تب تک نیچر رہے گا اور مسجدن اور مسجدن یا کسی جگہ نے کسی مسجد بنا یہ کتنا بڑا مالک ہے اپنے ہر من ایسے نہیں کہیں سوچتے جاؤ جمع کرتے جاؤ اور جب کر دے حکومت کو لاگو ہو جائے گا تو نظر سے سجادہ لینے لگے گی تو ایسا کرو کو میرے گروپ کے بعد آئے بھیج دو اور یہ ملک کے آدمی کے لیے برابر سب جمع کے بیٹھ گیا نہ لوگ سارے نہ ادھر سے ہوئے کہیں گیا کام آیا اور اکیلی عوام میں کام آیا نہ آیا بنا گیا بڑا مسجد کس نے کئی مسجد بنا کر کے مسجد بنایا ادرام بن گیا کس نے مسجد بنا کر کے حیب ہے ایک پڑھنے والا ہے آپ بڑھیا نہیں جانتے ان کو حدیث کی ضرورت ہے آپ نہیں پڑھ سکتے آپ حریف کر کے ہم کو بھی اس کو وارف بنا دے مشین سے رہتے سے کسی آدمی کو دیکھیں کسی کاروباری کو دیکھیں یہ آپ کی کتاب جب تک پہی جائے گی خطر باتی ہے جب تک وہ کہیں گے تجھے برابر اس کا اگر سوال کام آ رہتے ہیں جو مہینے کے ساتھ برابر اس طرح کا سوائے جاری ہے لیکن مسلمان اللہ کے لیے وقت نہیں جانا چاہے گا مشینوں میں قرآن بھی رکھنا چاہتا. بھی بھی چاہتا. ہے گا ہندو کتاب پریشر نہیں لینا چاہے گا اور سمانا ہے چالیس میں لوگوں ہو ان کا ٹوئلام نہیں ملتا ان کا فائدہ صرف پیشیو ہوا کرتا ہے کھانا روپ ہوا کرتا ہے ان کا فائدہ مزید اس میں ہوگا ہوتا ہے تین سو ہوتا ہے وہ ضرورت ہے کہ آپ چیزوں کو فائدہ ہو جائیں نمبر سات رہی نمبر سات آپ ایک سماج اور اس کا والا کے کام آئے کیا بھائی میں کہتا ہوں آج کو آدمی لیے بنانے کی کوشش کرو کہیں نہ ہو آپ کے مار کا بالش بن جائے جنگ کا بارش جائے ہندے میں پھر چلے کا نواز پڑے گیا اور کل کا پیچھے کھڑا ہوا اور چلا گیا جی میں تمہارے لیے سوا دینا کریں اپنے یہ بناؤ کہ بندے کے بعد تمہارے کام آئے لیکن وسلم کا آپ والد ہے سورج زمانے کے بارے میں ہم ہے کہ ہم نے چندر لہرا ایک مر تو وہ بھی بہت دے گا تم چینل کرنا لے لو تو آیا چینل میں جگہ کہہ گیا اور جنگل کرنے والا سونا چاہتا ہے اللہ کا بڑھاؤ اور اوپر گیا اوپر کے بعد دوسرے کرنے والا ہے اللہ کے روپر جاؤ وہاں جلدی اللہ نے خبر ہے اور یہاں تھا داخل ہو گیا یہ بھی میرا اس کو ایک دینی ہے اور اپنے آواز سے محل وہی اس پہلے سال کے اندر کا چار پہلے بردافر تھا میں پھر اپنا کرتا کوئی مسئنگ <سؤال>